کل کے سبق میں ہم نے دلالت کی تین قسمیں پڑھی تھیں دلالت مطابقی دلالت اگر لفظ اپنے پورے ماں بد پر دلالت کرے تو اس کا نام کیا ہے دلالت مطابق اگر ماں بدھ کے اجزاء ہوں اور اس کے کسی ایک جز پر دلالت کرے تو دلالتیں اور اگر وہ اس کے کسی لازم, لازم معنی پر دلالت کرے تو دلالت ارتظامی الدالو الدالی لفظ دلالت کرنے والا وضع کے ساتھ اللہ تمامی ما بوذ ہو پورے ما بز ہو پر جس کے لیے لفظ بنایا گیا ہے اس پورے معنی پر دلالت کرنے والا ہو بالمطابقاتی نا مطابقت کے ساتھ یعنی کہ یہ دلالت دلالت وعلیٰ جز ہی اور لفظ دلالت کرنے والا ہو وا کے ساتھ تمام وز اعلی پر نہیں بلکہ اس کے جز پر ب یہ دلالت ہوتی تزمون ہے تضمن کے ساتھ یعنی یعی دلالتمنی ان کانح جز یہ اس وقت ہوگا جب اس کا کوئی جز ہو اگر جز نہ ہو تو پھر تو مجزو ہو ہی نہیں سکتا لگائے یہاں پہ لکھتے تھے حاشی کی وجہ سے تضمن کا حاشیہ ادھر آیا نا دوسرے صفحے پہ نہیں لفظ التضمن کا حاشیہ یہاں پہ ہے اس صفحے پہ اس لیے اس لفظ کو اٹھا کے جس صفحے پہ حاشیہ اسی صفحے پہ لفظ اگر لفظ ادھر ہوتا اس کا حاشیہ آپ ادھر تلاش کرتے تو آپ کو دشواری ہوتی اس لیے آپ سے لین چھوڑ دی ہے ان کا نیچے حاشیہ ہے وہ علاما لازم ہوف دہنی اور جو چیز اس معنی کے ملازم ہے معنیٰ کے لیے لازم ہے ذہن میں تو اس کا نام اس پر جو دلالت ہے وہ ہوتی ہے بالتظام یعنی دلالتیں تو ضمونی ہوتی ہے کل انسان اس طرح کے انسان ہے تو انہ دل الحیوان ناتی وہ حیاوان ناطق پر لفظ انسان دلالت کرتا ہے بالمطابقاتی مطابقت کے ساتھ یہ دلالتِ مطابقی مطابق ہے وہ الاآ اور لفظ انسان اکیلے حیوان پر دلالت کرے یا اکیلے ناطق پر دلالت کرے تو یہ دلالت ہوگی بال تضمونی تضمن کے ساتھ یعنی دلالتِ تضمونی بنے گی وہ قابل علمی و اور علم اور کتابت کے کاریگری کو قبول کرنے والا کتابت کی مہارت اور علم کو قبول کرنے والا مراد لیں لفظ انسان بول کر تو لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر اور قابل صنعت کتابت پر جو ہوگی یہ دلالت کیا ہوگی پھر التظام دلالتِ التظامی یہ سبق ہم نے کل پڑھا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے لفظ اس کی قسمیں کہتے ثم اللفظ اما مفرد پھر لفظ یا تو مفرد ہوگا مفرد کیا ہے وہ ولدی لا دل جز ان ہُو على الز مَ یہ وہ چھ ہے مفرد لفظ وہ ایسا لفظ ہے لا رادو بل جز اس لفظ کے ایک جز سے مراد نہ لی جائے کیا مراد نہ لی جائے مفعول مالم یوسما فائل ہو کیا بنے گا نائب, نائب, نائب الفائل کیا لفظ بنے گا دلالت دلالت مراد نہ لی جائے لا یورادو دلالا نہ مراد لی جائے دلالت دل جز اس لفظ کے ایک جز سے لفظ کے ایک جز سے دلالت مراد نہ لی جائے اللہ جزی ماں ہو اس کے معنی کے جز پر لفظ کا جز بول کے معنی کا جز مراد نہ لیا جا سکے لفظ کا جز بول کے معنی کا جز مراد نہ لیا جا سکے جیسا کہ فیصل فیصل فا یا سعود لام فا سے اس کا سر مراد یا سے اس کی گردن مراد سواد سے اس کا سینہ مراد اور لام سے اس کی ٹانگیں مراد لی جا سکتی ہیں نہیں ایسا مراد نہیں نہ لیا جا سکتا یہ ہے مفرد ٹھیک ہے لفظ کا جوز بول کے معنی کا جز مراد نہ لیا جائے تو وہ کیا ہوگا مفرد لفظ کا جوز بول کے معنی کا جز مراد نہ لیا جائے کل انسان کل انسان اب انسان کا لفظ بولیں تو الف سے آنکھیں نون سے منہ یہ مراد ہوتا ہے بلا پورا انسان ہی مراد ہوگا لفظ انسان بولیں گے تو پورا حیوان ناطق پورا انسان ہی مراد ہوگا وہ امام م اللہ یا پھر وہ لفظ ہوگا ملف یعنی مرکب ملف دو لفظوں سے ترکیب پایا ہوا الَّذِي لا پون کا وہ ایسا ہے جو یوں نہ ہو یعنی جس کے جد سے اس کے معنی کا جز مراد لیا جا سکے معنی کا جز مراد نہ لیا جا سکے تو مفرد لفظ کے جد سے معنی کا جد مراد لیا جائے تو پھر پھر ہاں مرکب کو ملک جیسے رامل اجاراتی رامل اجاراتی پتھر پھینکنے والا اب اس کے دو جود ہیں ایک ہے رامی اور ایک ہے ہجارا اب رامی سے مراد پھینکنے مارن مارن والا مارنے والا اور سے مراد پتھر ان کے دو اجزاء سے الگ الگ مراد لیا جا سکتا ہے رامی سے بندہ مراد ہے ہجارہ سے پتھر مراد ہے دو جو سے الگ الگ معنی کا جوز مراد جس کے معنی کا جوز مراد لیا جا سکے لفظ کے جوز سے وہ ہے مؤلف جس کے لفظ کے جوز سے معنی کا جوز مراد نہ لیا جا سکے وہ کیا ہے مفرد مفرد لفظ کے جوز سے معنی کا جوز مراد نہ لیا جا سکے تو مفرد لفظ کے جوز سے معنی کا جوز مراد لیا جا سکے تو الفل مفردو جو مفرد ہوتا ہے اما کلی یون یا تو وہ کلی ہوگا وہ آگے آئے گا آپ پہلے وہ کلی کی تقسیم کرے گا جزئی بعد میں آئے گا کلی کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھی یہی تعریف یہ سیر المنطق میں کلی کی تحصیر المنطق والی تعریف نہیں یاد چلو پھر یہی پڑھ لو کہ اس میں شرکت ہو سکے ایسا مفہوم اس میں شرکت ہو سکے یہی معنی اس نے اور نفظوں میں ادا کیا کہتے واہ نفس تصوری مفہومی ہی انو کو اس ही ہی کلی وہ ہوتی ہے کلی ایسا لفظ ہے, لفظ ہے, لفظ ہے, لفظ ہے, لفظ ہے لفظ ایسا مفرد لفظ, لفظ ہے لا یمنا تصوری مفہومی ہی جس کے مفہوم, مفہوم, مفہوم, مفہوم ایم کا نفس تصور جس کے مفہوم کا وہ شرکت کے وقوع کو ماننے نہ ہو شرکت کے وقوع کو ماننے, ماننے, ماننے نہ, نہ, نہ, نہ, نہ, نہ ہو یعنی اس کے مفہوم کا اگر ہم تصور کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس میں شرکت نہ ہو سکتی ہو بلکہ شرکت اس میں ہو سکتی ہو کلی وہ ہے جس میں شرکت ہو سکتی ہو جس کا نفس جو ہے اپنا مفہوم کا نفس تصور ہی وہ شرکت کے حقوع کو ماننے نہ ہو وہ کیا ہوگا کلی کل انسان کل انسان, انسان جیسا کہ انسان, انسان, انسان, جیسا کہ انسان, انسان, انسان ہے, ہے اب انسان میں بڑے, بڑے انسان شامل ہیں جتنے بھی انسان ہیں سارے نفل انسان میں شامل, شامل, شامل ہیں وہ اماں جزی یون یا پھر جزی ہوگی لفظ مفرد دل نہیں کلی جدی نہیں مفرد کلی مفرد جزئی یہ مفرد کی قسمیں ہیں نا پھل مفرد اما کلی یون و اما جزی یون یا تو کلی ہوگا یا جزئی ہوگا کلی کیا ہے جس میں شرکت ہو سکے اور جزئی کیا ہے جس میں شرکت نہ ہو سکے سوکھا سا کام ہے وہ ولدی جزی وہ ہے وہ ولدی یمنا تصوری مفہومی ہی انمکو شرکاتی کہ جس کے مفہوم کا تصور ہی جس کے مفہوم کا نفس تصور, تصور ہی, ہی شرکت کو ماننے ہو شرکت کو ماننے, ماننے, ماننے, ماننے, ماننے ہو اس کے مفہوم کا تصور کرتے ہی ذہن میں آئے کہ یہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو, ہو, نہیں ہو سکتا کا زیدن جیسے کہ زید ہے اب لفظ زید بولیں گے تو صرف زید ہی مراد ہوگا اور کوئی بندہ مراد لمبے انسان بولیں گے تو سارے انسان مراد ہوں گے صحیح تصور کیا ہے یعنی صرف تصور ہی اس کا محض تصور ہی کریں تو اس کا تصور ہی دماغ میں یہ بات ڈالے کہ اس میں کوئی اور شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کلی نہیں ہو سکتا تو جزئی بل کلّی یوں انما ذاتی کلّی یا تو ذاتی ہوگی اے بڑا چلو بڑا تو آج کا ہمارا سبق کیا ہے لفظ لفظ کی قسم لفظ کی دو قسمیں ہیں مفرد اور الف مفرد اور الف مفرد لفظ وہ ہے کہ جس کے جز سے اس کے معنی کا جز مراد نہ لیا جا سکے اور وہ الف وہ ہے کہ جس کے لفظ کے جز سے اس کے معنی کا جز لیا جا سکے یہ ہے مؤلف مفرد کی ہم نے پڑھی ہیں دو قسمیں کلی اور جزئی کلی اور جزگی کلی کیا ہوتی ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم کا تصور ہی شرکت کو معنی نہ ہو شرکت کو مانے نہ ہو وہ کیا ہوگا کلی اور جس کے مانا کا جس کے مفہوم کا تصور ہی شرکت کو مانے ہو وہ کیا ہو جائے گا جزئی جس کے معنی کا تصور ہی شرکت کو مانے ہو وہ ہوگا جزئی